چلیں جی چلیں جی شکریہ بسم اللہ ولكن يبني السبيل إذ كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إن الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم تسيرا لفشلتم ولتنزعتم في الامر ولكن الله سلم ان ابو علي بذات الصدور ويجريكم وهم اذا تخيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفرولا وعين الله تؤجع رحمۃ عموم صلی اللہ رسول الکریم البادہ رس اللہ و علم اور جان لو انما غنم کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملے منش کسی بھی چیز میں سے فن لللہ ہے پس بے شک اللہ کے لیے ہے مسح اس کا پانچواں حصہ ول رسول اور رسولسلم کے لیے ولیز القربہ اور نبی کے قرابداروں کے لیے ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ولمسین اور نسکینوں کے لیے وبنصبی اور مسافروں کے لیے ان کن تم آمن تم بلّ اگر تم رکھتی ہوئی ایمان اللہ پر و ماں انزلنا اللہ آپ دینا اور جو کچھ نازل کیا ہم نے اپنے محبوب بندے پر یوم الفرقہ نے یہ فیصلے کے دن یوم الطل جمان جس وقت دو فریق آپس میں آمنے سامنے ہوئے وہ اللہ عالیہ کو نشین قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر کام ہو یہ سورہ انفال صورج چل رہی ہے اور سورہ انفال میں جنگ اور کتار اور جہاد کے احکام بیان ہوئے ہیں یہ غزل بدر کے موقع پہ کچھ مسلمانوں میں غنیمت کے مال پہ تھوڑی سی وہ ہوئی تھی آپس میں بلکہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اور انفال کے اور فے کی غنیمت کے حکام نازی فرمائے اور غزل بدر کی تفصیل پہلے اس سے گزر چکی ہے تو یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ غنیمت میں کس کا حق ہوگا اور کتنا ہوگا اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں اور واضح تو پر بتا رہے ہیں کہ والم و جان لو علما غنط منشے کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تمہیں ملے جو جس چیز کی بھی غنیمت راہ کو ملے غنیمت اب کس مال کو کہتے ہیں تو اسلام میں دو طرح کے مال لڑائی جھگڑے میں حاصل ہوتے ہیں ایک مسلمان جو پراپر جہاد کسی کے ساتھ کرے تو اس میں جو دشمنوں کا مال مل جائے تو اس کو انفال یا غنیمت کہتے ہیں انہوں نے غنیمت ہم استعمال کرتے ہیں ابھی اردو غنیمت پر اس سے استعمال اور دوسرا ہوتا ہے فے فے انفال اور فے یا غنیمت اور فے فے عثمان کو کہتے ہیں ف اور یا فے عثمار کو کہتے ہیں کہ جو دشمن سے حاصل ہوتا ہے لیکن وہ یا جزے کی صورت میں یا خراج کی صورت میں تو وہ بغیر جنگ کے جو حاصل ہوتا ہے اس کو فے کہتے ہیں اور جو جنگ کے دوران حاصل ہوتے ہیں اس کو غنیمت کہتے ہیں انفار کہتے ہیں تب اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس میں کس کا حق ہے کیونکہ بعض اوقات وہ جو صحابہ زیادہ بہادری سے لڑے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو شاید زیادہ مل جائے اور یا اس طریقے سے تو اس میں وہ حکام بیان ہو رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی غنیمت تمہیں ملے لے لے فون رسول تو اس میں پانچواں حصہ خمس پانچواں حصہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو مان لینا نہیں لیکن وہ صرف چونکہ ہر چیز کی ملکیت اللہ کی لیے ہے بلی اللہ خزانہ سموات اللہ اور جو دوسرے جانور بھی ہیں جاندار بھی ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت ہے قرآن کی کئی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز جو زمین آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے تو چونکہ غنیمت بیسیکلی وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے سارا بار اللہ کی ملکیت ہے تو جو پانچواں حصہ ہے تو پہلے صرف حضرت کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے یہ ہے اللہ کا لیکن اللہ کی ملکیت اب کس کو جائے گی لر رسول جو پہلا جو پہلا حق ہے اس کا پانچویں حصے میں پانچویں حصے میں اس میں سب سے پہلا حق رسول کا ہے والی قربا اور پھر جو رسول دار ہے پھر اس کے بعد یتامہ جو یتیم ہے پھر مسکین اور پھر اس کے بعد ابن جو مسافر जो تو یہ پانچ لوگوں کا حق का حصے میں اللہ تعالیٰ نے خود اس میں مقرر کر دیا اس میں یہ ہے کہ چار حصے جو ہے غنیمت کے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے دشمن کے ساتھ لڑے ہیں تو چار حصے پانچواں حصہ وہ نبی کریم صم کے ڈسپوزل پہ رکھا گیا کہ اس میں رسول وسلم اپنے خاندان کے اوپر بھی اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے قرآبداروں کو بھی دے سکتے ہیں اور مسکینوں کو یتیموں کو اور مسافروں کو ان سے وہ دے سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے پھر طرح کیا یعنی اس میں ایک کو بھی دے سکتے ہیں اور سب کو بھی دے سکتے ہیں نبی کریم علیہ وسلم نے اپنے داروں کو بھی اس میں سے دیا اور باقی لوگوں کو بھی اس میں سے دیا جتنے بھی نصیب ہوئے. جی اب کیا کریں گے یعنی جو ابھی تو, ہوتی आ, تو ابھی جو سچویشن ہے اس میں ابھی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ سچویشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وفات پا گئے اس میں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ملے کے وہ ختم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ذیل کا حصہ حضرت عمر کے ٹائم میں انہوں نے خود وہ کیا حضرت بکر کے ٹائم میں بھی جب غنیمت آتی تھی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے رحلت فرما گئے تو اس کا حصہ تو نہیں نکالا جاتا تھا وہ تو نبی کے ساتھ خاص تھا تو جو باقی چار حصے ہیں اس میں سے زبر القربہ کا حصہ وہ نکالتے تھے اور حضرت علی کو اس کا وہ مقرر کیا تھا کہ تقسیم کرو سب نے سے لیکن پھر ایک سال ایسے ہوا کہ حضرت عمر کے ٹائم میں بہت زیادہ مال مالغنیمت سامان بہت زیادہ آ گیا تو انہوں نے حضرت علی نے ان سے کہا کہ یہ ابضلقربا کا حصہ ہمیں نہ دو کیونکہ آلریڈی ہمیں اتنا زیادہ جہاد کا اپنا بھی حصہ ملا ہوا ہے وہ تو باقی چیزیں بھی ہیں اور ہمارے پاس مال بہت زیادہ ہیں وہ دنیا دار لوگ تو تھے نہیں اپنی ضرورت کے حساب سے جیتے تھے تو انہوں نے پھر منع فرما دیا تو پھر حضرت عباس ابن عباس اللہ سے کہا بھی کہ حضرت علی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اب ہمارے لیے ہمیشہ یہ بند ہو جائے گا لیکن بس پھر وہ حضرت عمرہ کے ٹائم میں وہ بند ہوا انہوں نے خود لینے سے تو اس کے بعد حضرت عثمان کے ٹائم میں بھی نہیں ملا پھر ان کو حضرت علی کے ٹائم میں بھی نہیں ملا وہ خود بھی نہیں دیتی ان کو عزت القربہ کا حصہ پھر اس میں سے وہ ہو گیا تو اہل بیت کا حصہ وہ اس وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وجہ سے رکھا گیا تھا نبی کریم اللہ وسلم نے چونکہ اہل بیت کے لیے بنی ہاشم اور بنی مطلب یہ مناف کے دو بیٹھے تھے ہاشم اور مطلب ہاشم نبی کریم صلی اللہ وسلم کے وہ گریٹ گرینڈ فادر تھے گریٹ گرینڈ فادر مم. اور مطلب اس کے بائی تھے اس کی اولاد پھر بنی مطلب کے عبد المطلب الگ ہیں عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے لیکن چونکہ ایک دفعہ مدینہ مطلب کہ جس وقت عبد المطلب چھوٹی سی تھی تو وہ مدینہ میں ننیال میں رہتے تھے تو ایک دفعہ مطلب کہ ہاشم کے دوسرے بھائی مطلب اس کو لینے گئے ہوئے تھے تو جس وقت وہ اس کے ساتھ آیا تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطل مطلب اپنے ساتھ ایک غلام لے کے آئے ہیں تو وہ عبد المطلب نام وہ اس طرح تھے مطلب ان کے چاچا تھے تو بنی مطلیب مطلیب ہیں تو بنی اور جو بنی ہاشم ہے ان میں یہ پانچویں حصے میں حصہ ان میں سے آ جاتا تھا تو ان کو دیا جاتا تھا تو ابھی کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت وغیرہ کو خمس دیتے ہیں اور ان کے تو بڑے بنے ہوئے ہیں نا سید بنے ہوئے ہیں تو وہ سارا یہی ان کے پیسے پہ مزے کر رہے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن اب جہاد پہ ہے نہیں نا رہا رہا. جس تو اپنے پیسے میں سے وہ دے رہے ہیں وہ زکوات کی وجہ خمس دیتے اچھا اس وجہ سے وہ زکوات نہیں دیتے کہ زکوات نہیں ہے ہمارے بھی لوگ ہیں نا یہ سارے جو سارے سید بنے امیر ارب پتی ان کو سارا خمس پہنچتے ہیں بعض اوقات چونکہ سفر بہت لمبے لمبے سفر ہوتے تھے تو ایک بندہ گھر میں یا اپنے علاقے میں بڑا ملدار ہوتا تھا لیکن سفر میں جاتا تھا تو ساری چیزیں تو ساتھ نہیں لے جا سکتا تو ضرورت مند ہو جاتا ہے تو ان उनको भी یہ चीजें दी जा सकती थी और وہ صحابہ کی جو آپس میں چپکلش ہوئی تھی یہ مال غنیمت پہ تھوڑی سی ان کی وہ کہ یہ چیزیں زیادہ کس کو چاہیے اور وہ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سب مال ملکیت اللہ کے لیے ہے ان کن تو معمن تو بلا. یہ تب ہوگا یہ زکوۃ کی طرح نہیں ہے یہ تو آپ کو دوسروں کی طرف سے ملی ہوئی چیز ہے اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں جہاد ہوتے تھے انبیاء یا دوسرے لوگ یا کے کہنے پہ اسلام اور نان مسلم میں کافروں اور مسلمانوں نے جو وقت کے نبی کو فالو کرتا تھا وہ مسلمان ہی کلاتا تھا تو ان میں جنگیں ہوتی تھی تو وہ مال غنیمت وہ استعمال نہیں کر سکتے وہ مال غنیمت ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک آگے آ تھی اس کو جلا دیتے اس طرح صدقہ یا قربانی بھی وہ کرتے تھے تو وہ بھی اس طرح ہوتا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے جو پانچ خصوصیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ساری زمین کے لیے سچدگاہ بنا دی گئی ہے اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کیا گیا ہے اس سے پہلے ابیا کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا ان کی امتوں کے لیے تو یہ پھر نبی کریم وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان ہے اور اس امت پہ نبی کریم اللہ کے واسطے سے تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تب ہوگا آپ غنیمت پہ راضی ہوں گے اس پہ انکن کن تو امن اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سب سے بڑی چیز ایمان ہے جب بندی میں ایمان ہو تو وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی نہیں کرتا اور سر تسلیم ختم کر دیتا ہے وہ دن اور جو کچھ نازل کیا ہے ہم نے اپنے بندے کیوں پر عبد بہت ہی محبوب بندہ ہو تو اس کو عبد کہتے ہیں یوم الفرقان فرقان کے دن فرقان فیصلے والے دن یوم التقل جوان کی جس دن دو فریق آباس میں آمنے سامنے ہوئے یعنی غضوِ بدر غضوِ بدر کے موقع کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا فرق ہونا تھا یوم التقل جوان جس میں دو, دو فریق جو ہے آباس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے, سامنے ہو گئے وہ اللہ علاک الشین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قیدر ہے تو معاملہ یہی یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر سوری تجارتی قافلہ لے کے مت لے کے جا رہے ہیں جس میں سارے عربوں کا سامان ہے عرب کے جتنے بڑے بڑے تاجر تھے سب نے ابوسفیان کو نمائندہ مقرر کیا ہوتا اور وہ بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا اس سے شام سے تجارت کر کے واپس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ ان قریب آپ لوگوں کی ایک وہ جنگ ہوگی تو ایک گروہ کے ساتھ اور وہ پچھلی آئے گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ یہ غیر ذاتی شوقہ کہ یہ جو اصل سے لیس نہ ہو اس قافلے سے ہماری جنگ ہو جائے لیکن وہ اب سفیان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ آ رہے ہیں مطلب کہ وہ قافلہ روکنے کے لیے کیونکہ یہ قافلہ جو جا رہا تھا وہ سفیان والا اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ جتنا مال جمع کیا جائے گا ایک تو انہوں نے نبی کریم اللہ وسلم اور صحابہ کو اپنے ملک سے نکال دیا پھر ان کی خواہش یہی تھی کہ وہاں جا کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تو سب لوگوں نے مال اس وجہ سے جمع کیا ہوا تھا اور بہت بڑے لیول پہ کی کافلہ تھا تو نبی کریم اللہ وسلم نے ان کو روکنے کے لیے اس وجہ سے عام اعلان نہیں کیا گیا تھا بہت شارٹ اعلان پہ جو لوگ ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے پراپر جنگ کے لیے وہ آ نہیں رہتے وہ ایک قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا جن آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو فیصلے کا دن ہے جس میں دو فریق آمنے سامنے ہوئے وہ اللہ دل اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس انتم بن ادبت دنیا کہ جس وقت تم مدینہ کے قریب والے سائڈ تھے اس سائڈ پہ تھے وہ ہم بن ادبت القسبہ اور وہ پرلے سائڈ پہ تھے اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بالعدت دنیا ادوا کنارے کو کہتے ہیں سائٹ کو ایک سائڈ دنیا ادنا سے ہے قریب جو مدینہ کے قریب کا جو پورشن تھا جس میں بھی صحابہ تھے تو اس کو ادبت دنیا کہا گیا کہ تم مدینہ کے قریب والے کنارے پہ تھے میدان جنگ میں وہ ہوں بلعد اور وہ جو کافر تھے وہ ادبۃ القسوا پہ تھے وہ کنارہ جو آپ سے دور تھا یعنی وہ یمن کی سائڈ والا جو کنارہ تھا تو اس سائڈ پہ یہ لوگ تھے کافر تھے جو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ورقب وسفل کو اور جو ابو سفیان والا کافل تھا جو کافلہ تھا وہ نیچے جا رہا تھا وہ دو تین کلو نیچے سمندر کے کنارے کنارے جو اگر آپ مطلب کہ مدینہ اور مکہ کے بیچ کا وہ علاقہ دیکھیں جدت سے سمندر جو آ رہا ہے تو وہ کافی مطلب کہ چند کلو دور اس علاقے میں پھر چل رہا ہوتا ہے سمندر تو وہ کافلہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو یہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ کیا حالات دیں کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھر مال غنیمت کی آپ کے لیے فیصلہ کیا اور کیا معاملات چل رہے تھے تم لوگ مدینہ کے قریب والے کنارے پہ تھے اور دشمن جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ تھا پرلے کنارے پہ تھا کو اور جو قافلہ تھا وہ آپ لوگوں سے نیچے تھا اور اگر تم آپس میں اس کا فیصلہ کرتے لف طلف تم تو اس میعاد میں اس یعنی فیصلے میں تمہیں اختلاف پڑ جاتا ہے ولا کے لیک دے اللہ عمران کا نامہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو لیک دے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو امر کو کا نہ لازم کرائے گا اس کو پورا کرائے گا جو اس نے فیصلہ کیا ہے اس کو یعنی وہ ہو کے رہے گا اب وہ مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ان کی لڑائی جو ہے وہ اس کافل سے ہو جس کے پاس اسلحہ نہیں لیکن یہ دوسرا لشکر آ گیا تھا جو اصلے سے لیس اور بہت بڑے مرلے کے اس میں شان و شوکت سے آیا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر کے رہیں گے اور بس ہمیشہ کے لیے ان کو تو مسلمان اس کو وائٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ اللہ تعالی کی مرضی یہ تھی کہ ان کی لڑائی ہو جائے غیر رضوات شوق کی بجائے ان کی یہ بڑے لشکر کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور ان کو پھر یہ موقع نہیں دیا کہ یہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں کہ اب کس کے ساتھ لڑنا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مطلب کہ آپس میں فیصلہ کرتے کہ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا تو کتنے لوگوں نے کہا کہ مطلب کہ ہم تو وہ ہیں بے لیس ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ٹھیک ہے نا تو اگر تم فیصلہ کر دے تو آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تاکہ ایک ہی دفعہ حق ظاہر ہو جائے اور ان کی لڑائی ہو جائے وہ بڑے لشکر کے ساتھ کانوں پھول تو اللہ کا امر ہو کے رہنے لے کا منحل کا تاکہ ہلاک کر دے جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ جن کی ہلاکت آئی ہوئی ہیں جن کو ختم ہونا ہے وہ ختم ہو جائے و یہ امن حیا اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ اب بس ہمیشہ مطلب ہے کہ ڈر کے مارے نہیں رہنا کہ مسلمانوں کو یہ ماری بھی گرسے بھی نکالیں اور جلا وطن بھی کر دیں اور ان کے اوپر آ کے حملہ بھی کر دیں اور مسلمان پھر بھی دب کے رہیں تو جس نے ہلاک ہونا ہے لیٹ دم اور جس کو مطلب ہے کہ رہنا ہے لیٹ دم لیپ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کر کہہ دیا کہ اب مطلب کہ حق و باطل کا فیصلہ ہوگا حق غالب ہو کے رہے گا اور باطل دب کے رہے گا تو اب فیصلہ ہونے دو جس کو زندہ رہنا ہے اور جس کو مرنا ہے وہ اللہ علیہ سمی اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی جو ان کی اپس میں گفتگویں چل رہی تھی کہ بڑا لشکر ہے یہ ہے وہ ہے وہ سارے گفتگو اللہ سن رہا تھا اور سب کے دلوں کی بات کو اللہ تعالیٰ جان رہا تھا اس کو سب علم تھا کہ ایک طرف کی کیا ارادے ہیں دوسری طرف کی کیا ارادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مدلے کہ قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اور اس کی رضا تھی اور اس کا فیصلہ تھا کہ یہ جنگ ہو کے رہنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عجیب نظام چلایا جو اس آیت میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس جری کو ہم اللہ کی جس وقت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو تمہاری نیند میں خواب میں قلیلہ توڑی تعداد میں ولو اراکہم کثیرہ اگر وہ تمہیں دکھاتے ان کی کثیر تعداد لفشل تم تو تم کمزور پڑ جاتے ولہ تنازع تم فیلم اور اس حکم میں اس امر میں جگڑا کرتے تنازع میں پڑ جاتے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو سلامت رکھا اس میں سے بچا کے رکھا انہو علیم بزاتی صدور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے وہ جاننے والا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں جو کچھ تمہاروں دلوں میں جس وقت جنگ کا میدان سج گیا مسلمان اوپر والے اس میں تھے پورشن میں تھے جو ریتلی زمین تھی اور اس میں جو نیچے والا حصہ تھا وہ تھوڑی سخت پتریلی زمین تھی اور مٹی والی تھی تو پانی بھی تھا اس میں تو کافر انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا کافر مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے تو اس نے اچھی زمین پر قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں نے وہ ریتلی زمین پہ جس میں پاؤ بھی دستتے تھے لیکن پچھلی حیات میں گزر چکا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی بارش کی وجہ سے ان کا علاقہ جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہ مٹی اور ریت وہ دب گئے اور وہ بہت اچھا ہوا انہوں نے پانی بھی جمع کیا غسل بھی ان کی ہو گئی ٹھیک ہے تو نہائی بھی اس میں اور جو نیچے والا علاقہ تھا تو پانی تو اس میں گرتا ہے تو ان کا علاقہ پورا کیچڑ اور دل دل اور ان کے سامان اور جانور وہ سارے جو ہے وہ پریشان ہو گئے لیکن پھر اسی دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان بنایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ صحیح تو تھوڑا سا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور بوبھک کر دونوں ہو آپ کی حفاظت کر رہے تھے دربان کے طور پر کر رہے تھے تو نبی کریم صلیم کی آنکھ لگ گئی اور نبی کریمسلم نے سب سے فرمایا تھا کہ آپ نے جنگ شروع نہیں کرنا جب تک میں نہ بتاؤں جب تک ہم نہ دوں تو اس وقت تک آپ لوگوں نے جنگ شروع نہیں کرنی تو نبی قسم کی آنکھ لگ گئی اور خواب میں دیکھا کہ کافروں کی تعداد بہت توڑی ہے اور مسلمانوں کا لشکر زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ یہ کافر توڑے ہیں اور آپ لوگ زیادہ ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے اس کو ہملہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو آپ کے خواب میں نو کلیلہ توڑے والا کہ ان کا اگر تمہیں وہ بہت زیادہ دکھاتے جتنے وہ تھے لفصل تم و لطنازعات و فلم تو تم لوگ پس ہمت ہو جاتے فشل بیسیکلی جس کو فالج ہو جائے بالکل بیٹھ جائے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو فصل اس کو کہتے ہیں بیسیکلی تو یعنی بندہ اتنا کمزور ہو جائے کہ ہمت ہی ہار جائے ولا و لنازعات الفلم اور تو تم اس عمر میں تنازع کرتے جھگڑتے کہ ان کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی ولاکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس مصیبت سے بزدلی سے اور ان کے خوف سے بچا لیا کیونکہ وہ کم دکھا لیے تم لوگوں کو اندہ علیم و بزاط صدو وہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں انسانی فطرت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی فطر یہ کہ اپنے سے کتنے بڑے دشمن کے ساتھ بولا لے گا ٹھیک ہے نا تو وہ اگر ان کو زیادہ دکھائے دیتے تو مسلمان اور نبی کرسلم کو خود بدلے کہ وہ ہبت ہوتی کہ یہ کیا مطلب کہ حالات آ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اللہ تعالی نے وہ بتا دیا کہ اس لشکر کہ آدمی اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں لیکن اصل میں بہت توڑے ہیں یعنی انہوں نے زیادہ نے شکست کا اور پھر نہ صرف یہ کہ نبی گریسلم کو خواب میں دکھایا گیا ہے زوری کو ہم عزل تقے فی آئے تم قلیلہ اور جس وقت دکھائے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزل تقے جس وقت تم ان سے مقابلہ کرنے لگے لڑنے لگے فی آ یو نے تمہاری آنکھوں میں ان کو کلیلہ توڑے نہ صرف یہ کہ نبی گرنسل نے خواب میں دیکھا جس وقت مسلمان بھی پھر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا دکھا دیا کہ وہ تعداد میں کم ہے قلیل ہے توڑے تو ان پر نظر ڈالتے حالانکہ وہ ایک ہزار کلش کرتا تو عبداللہ مسعود اللہ سے روایت ہے کہ میرے ساتھ جو ساتھی تھے میں نے ان سے پوچھا کتنے لوگ ہوں گے یہ سامنے جو کفا کلش کرے کتنے توڑے ہمیں نظر آ رہے تھے کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ نوے بندے ہوں گے نائنٹی میں نے کہا نہیں نویں نہیں ہوں گے سو ہوں گے تو اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تھوڑا کر کے ان کو دکھا دیا اور نہ صرف ان کو دکھا دیا دوسری طرف کے حالات بھی یہ تھے اللہ تعالی نے یہ جنگ کرا کے رکھنی دی تاکہ مسلمانوں کی فتح ظاہر ہو جائے تو آگے کہا جا رہا ہے وہ یو کلفی آمہ تھوڑا دکھا دیا ان کی آنکھوں میں ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا یہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو کہا گیا کہ بس جتنے لوگ ایک اونٹ کھا سکتے ہیں اور عربوں میں یہ تھا کہ سو, سو لوگوں پہ ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کے لوگ ہیں بس اتنے آئے کہ ایک اونٹ کھا سکتے ہیں تو ان کی یہ مطلب کہ لمٹ ہوتی تھی کہ لوگوں کو کام کرنے کا طلب. کہ یہ طریقے سو لوگ ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان, ان, ان, ان کو ان کی نظروں میں ان کو توڑا دکھا دیے تاکہ ہو جائے فیصلہ کہا جا رہے رہا لیک دے اللہ امرن تاکہ فیصلہ ہو جائے اس امر کا کان میں جو ہو کے رہنا ہے ویل اللہ ہے تو جو اور سارے امر سارے حکم اللہ کی طرف لوٹ کے جانے ہوتے ہیں یعنی ہر چیز اللہ کی طرف لوٹ کے جاتی ہے اور اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے کہ کس طرح چاہے تو وہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری امور اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کی طرف ہر چیز کی رجوع ہوتی ہے پیچھے جو ہے وہ روکنا ایک ہاں وہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ان لڑا بڑے کے جو تھے اور بھی بھی اس چکا یہ یہ انفال انفال چل اور وہ